میرے آکا کا فرمان عبرت نشان ہے تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی قوت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے کہ یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے مجھے بتائیے کیا ہم دل میں بھی برا جانتے ہیں معاذ اللہ کوئی قریب ابھی ڈھول تماشا یہ میوزیکل کانسرٹ کر دیں تو گراؤنڈ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی کیوں کہ برائی کو دل سے برا جاننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے خدا یہ اسلام نہیں ہے اب آج اولیاء کے کے قدموں میں آئے ہیں تو کم از کم برائی کی جگہ سے تو دور ہو جائیں آج اپنے دوست ایسے رکھے ہیں لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا میرے دوست شراب پیتے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں کیوں بیٹھتے ہو کے ساتھ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جو بے حیائی کر رہے ہیں جو بدکاریاں کر رہے ہیں ہم نے آج اللہ کے ولی کے قدموں میں ایک نیت کر کے جانی ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم نے اپنی صحبتیں بھی اچھی رکھنی ہے ہم نے دوست بھی اللہ کے نیک بندے بنانے ہیں آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے پرانے پاک کی تلاوت روزانہ کریں گے اور یہ نشہ شراب اور جو بدکاری والے کام ہیں انشاءاللہ ان کے بھی قریب نہیں جائیں گے